اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاه والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبین سيدنا ومولانا محمد وعلہ الیہ و اجمعین الحمد لله ماہ رمضان بڑے احسن طریقے سے مکمل ہوا اور پھر عید الفطر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہاں بڑے احسن طریقے سے اس کا بھی اہتمام ہوا اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے اور ہمیں عزن و توفیق بخشے کہ وہ سب معاملات جس میں ہم نے ماہ رمضان میں احتیاط برتی ہے ان کو مزید آگے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا ہمیں موقع ملے تزکیہ بہت اہم چیز ہے حقیقت یہ ہے کہ دین ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم تزکیہ کے راستے پر چلیں تذکیہ کے راستے پہ چلنے کے معاملے میں دو طرح کی چیزیں ایک تو وہ چیزیں ہیں جو ہم مسلمان اپنے مزاج کے اندر شامل کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں اس میں مختلف عورت مختلف وظائف مختلف محافل ذکر جو عین شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہوں اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق اپنے آپ پر قابو رکھنے سے ہے زبان کا استعمال ہاتھ کا استعمال پاؤں کا استعمال ہمارے جو حوا سے ہیں ان کا استعمال ایک دوسرے کا خیال رکھنا اخلاق وغیرہ وغیرہ یہ وہ چیزیں جن کا تعلق خود پر قابو رکھنے سے غصہ قابو رکھنا وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ ہم پہلے کئی بار اس پہ بات کر چکے ہیں کہ غیبت اور تہمت سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ہم یہ بھی بات کئی بار کر چکے ہیں کہ کبھی کبھار ہمیں اس طرح سے غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں کہ ہم اس پہ کوئی خام خامے ایسا انداز اختیار کر جاتے ہیں جو بجائے معاشرے میں بھلائی کے الٹا ہمارے گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے ابوداؤد شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مسلمانوں کو بدنام نہ کریں ان کے نقص جو ہیں ان کو تلاش نہ کریں کیونکہ جو شخص کسی کے نقص تلاش کرتا ہے اللہ بھی اس کی نقصانی کر دیتا ہے اور جس شخص کے نقص اللہ تلاش کرتا ہے تو وہ اسے اس کے اپنے گھر میں شرمندہ کر دیتا ہے اب یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اگر ہم دین کے حوالے سے نہ سوچیں خالص دنیاوی حوالے سے سوچیں تو بھی سوچنا پڑتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام دوسرے کے معاملے میں کیا تو کہیں یہ ہمارے معاملے میں بھی نہ ہو جائے یہ بات درست ہے کہ اس میں تھوڑا سا لالچ کا پہلو نظر آتا ہے تھوڑا سا خوف کا پہلو نظر آتا ہے لیکن ذہن میں رکھے کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جو لالچ سے شروع ہوتے ہیں اور پھر جا کے محبت پہ ختم ہوتے ہیں اسی لیے دیکھیں قرآن مجید کو دیکھیے حادیث مبارکہ کو دیکھیے کہ وہاں پہ کہیں پہ جنت کی بشارت دی جا رہی ہے کہیں پہ جہنم کی ہال ناکیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ ہر انسان کا نہ صرف اپنا مزاج ہوتا ہے بلکہ ہر انسان مختلف اوقات میں مختلف کیفیات میں ہوتا ہے کبھی ایک شخص جو ہے وہ محبت کے دائرے میں ہوتا ہے اس لیے اس کو محبت کی باتیں اچھی لگتی ہیں کبھی کوئی شخص جو ہے مزاجن لالچ کے دائرے میں ہوتا ہے جنت کی نعمتوں کا سنتا ہے اس میں لالچ پیدا ہوتا ہے کہ کاش مجھے یہ حاصل ہو جائیں تو اس کے لیے پھر وہ کوشش کرتا ہے کبھی انسان جو ہے چھوڑا سا کسی کمزور لمحے میں ہوتا ہے ج... گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے ایسی صورت میں پھر اس کو جہنم کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس کو بے خوف پیدا کرتی ہیں اور وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ انسان کا مزاج ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی آپ دیکھئے کہ وہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے ہر طرح کے مزاج اور ہر طرح کے جو لمحات ہیں ان کے حساب سے آپ کو کچھ نو کچھ مل جاتا ہے تو اگر ہم صرف یہ سوچ کر بھی لوگوں کی ٹوہ میں رہنا چھوڑ دیں کہ کہیں ہماری نقص کھل کر سامنے نہ آ جائے تو بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے گو کہ اس کے اندر تھوڑا سا لالچ ہے کہ, کہ میری بدنامی نہ ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھی کیونکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ جب ہم کسی مسلمان کے نقص تلاش کریں گے تو اللہ ہمارے نقص تلاش کرے گا اللہ کو تلاش کرنے کی تو حاجت نہیں ہے ظاہر کے الفاظ کا چناؤ ہے اور وہ اس کو شخص کو اپنے ہی گھر میں شرمندہ کر دے گا پھر مسلم شریف کی بھی ایک حدیث ہے جو بندہ دنیا میں دوسروں کی خامیوں کو چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی خامیاں چھپا دے گا اب ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب چلن پیدا ہو گیا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جی بڑا سچا آدمی ہے کھڑا ہے کوئی چیز برداشت نہیں کرتا فوراً جو ہے وہ آگے سے بات کر دیتا ہے اس سے غلط بات برداشت ہی نہیں ہوتی یہ بڑا اہم نکتا ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کو بڑا وہ جیسے کہتے ہیں نا اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے بڑی اپریسیشن ہے کہ جناب کیا بات ہے بڑا کھرا آدمی ہے لیکن بات یہ کہ دین ہمارا کہتا ہے کہ آپ کھرے ہوں لیکن سیدھی اٹھا کر کے بات مت کریں اس کو مناسب طریقے سے کریں قرآن مجید سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کیا فرمائی کہ مفہوم مرض کرتے ہیں تلقین یہ فرمائی کہ اچھے طریقے سے اور مناسب طریقے سے جو ہے وہ آپ تربیت فرمائیں اور پیغام کو پھیلائیں ایک اور چیز میں رکھیں کہ یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا ان سے کوئی بات کی جائے کہ بھائی آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی وہ غصہ کھا کے کہتے ہیں ہم نے سچ بولا جھوٹ تو نہیں بولا ہم سچے ہیں ابھی آپ دو باتیں ذہن میں رکھیے سچ بولنے سے منع کوئی نہیں کر رہا لیکن ہم صرف دو باتیں یہ ارض کر رہے ہیں کہ ایک تو آپ یہ سوچیں کہ کیا یہ سچ بولنے کا موقع تھا یا نہیں تھا پہلی بات دوسری بات یہ کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ جو سچ آپ تک پہنچا ہے وہ آدھا سچ ہو پورا سچ نہ ہو آپ کہیں جی میرے تو سامنے بات ہوئی ہے لیکن سامنے بات میں بھی غلط فہمی ممکن ہے آپ کوئی کہے کہ جی نہیں جی فلاں سے میں نے سنا ہے وہ کیسے چھوٹا ہو سکتا ہے تو بات جھوٹے ہونے کی نہیں ہو رہی ہے غلط فہمی ہے صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی کے درمیان بھی ہوئی ہے اب ہم مسلمان آج کے اللہ معاف اللہ اگر صحابہ میں غلط فہمی ہو سکتی ہے تو کیا ہم میں نہیں ہو سکتی کئی بار بات کا ایک پہلو سامنے ہوتا ہے دوسرا پہلو سامنے نہیں ہوتا کئی بار بات آدھی ہوتی ہے بڑا ضروری ہے پھر سچ کو اس طریقے سے بیان کرنا ضروری ہے کہ اسے سے فتنا پیدا نہ ہو دین جو ہے نا وہ فتنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور ہم سے بھی وہ یہی توقع کرتا ہے کہ ہم فتنے سے بچیں بات کو مناسب طریقے سے کریں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے ال ادب اس کے اندر ایک حدیث موجود ہے کچھ لوگوں نے زوف کا الزام لگایا ہے لیکن کچھ نے اس کو قبول بھی کیا ہے لیکن ایک بات ارض کیجئے کہ اگر کنفرم ہمیں بالکل وسوخ کے ساتھ پتا ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اگر وہ کسی صحیح یا حسن ضعیف کے پیغام کے مطابق ہو تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں اس کو رد نہیں کرتے ہم رد صرف اس کو کرتے ہیں جب وہ سیاق و سباق کے ساتھ بھی قرآن سے ٹکرا جائے یا کسی اچھی حدیث سے ٹکرا جائے پر ہم اس کو قبول کرتے ہیں اس لیے ہم اس حدیث کو بھی قبول کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب آپ اپنے ساتھی کی خامیوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی خامیوں کو پہلے ہی یاد کر لیں کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کم از کم آج کے زمانے میں تو ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی خامی ہوگی نا ہم ظاہر ہے ادب کرتے ہیں صحابہ کرم ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہتے نہیں ہیں لیکن حدیث مبارکہ میں ایسی بہت سی باتیں آئی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ کئی صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کسی و کسی کمزور لمحے میں آئے ہیں کوی ہوئی ہےکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور جب وہ ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ کوتایاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں لیکن ان کو اچھالنا چاہے وہ اس بات پہ ہوگا جی ہم تو سچ بول رہے ہیں یا وہ جو ہم نے کہا کہ نہیں یہ جی تو بڑا سچا آدمی کھڑا آدمی سیدھا منہ پہ بات کرتا ہے تو جو آدھا سچ بولے وہ بھی جھوٹ ہے اور جو بغیر موقع کے جہاں مقصد کوئی نہیں تھا سچ بولنے کا وہاں سچ بولے تو وہ بھی غلط ہے اور جہاں ضرورت ہے سچ بولنے کی وہاں پہ سچ طریقے کے ساتھ بولے تاکہ اگلے کی اصلاح بھی ہو جائے آئیں ہم اپنے ارد گرد دیکھیں بڑا واضح طور پہ آپ کو اس بات کے ثبوت ملیں گے کہ اگر کسی شخص کے منہ پہ اس کو کچھ کہہ دیا جائے وہ آپ کے پاس سچ بھی ہو تو اکثر اوقات وہ زد میں آ کے اور برائی کی طرف چل پڑتا تو ہمارا مقصد تو اس کی اصلاح کرنا ہے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو زد میں ڈال کے اور برائی کے راستے پہ چلا دیں اگر وہ اور برائی کے راستے پہ چل پڑا تو اس گناہ میں ہم بھی حصہ دار ہوں گے روز قدمت ایک اور حدیث مبارکہ آیا کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آگے سے صحابہ رحم الدوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا غیبت اس بھائی کے بارے میں بات کرنا ہے جس سے وہ خوش نہ ہو کوئی ایسی بات آپ میرے بارے میں میری غیر موجودگی میں کریں جس سے مجھے تکلیف محسوس ہو جو مجھے پوری لگے تو وہ غیبت ہے ان سے پھر پوچھا گیا کہ اگر میں کوئی ایسی بات بتاؤں جو وہ پسند نہ کرے اور اگر وہ میرے بھائی میں واقعی پائی جائے یعنی سچ کہہ رہا ہوں میں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا تو ضرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نقص اس میں واقعی پایا جاتا ہے تو تم نے اس کی پت کی ہے اور اگر وہ نقص اس میں نہیں پایا جاتا ہے تو یہ بے بنیاد الزام ہے یعنی توہمت ہے تو یہ جو کہنا کہ نہیں جی ہم تو سچ کہہ رہے ہیں کسی کی غیر موجودگی میں سچ کہنا ایسا سچ کہنا جس سے اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہو یہ غیبت میں آتا ہے شدید گناہوں میں سے ایک گنا ہے اور اگر اس میں وہ چیز نہیں ہے چاہے غلط فہمی ہوئی ہمیں ہماری ذمہ داری تھی کہ اگر ہمیں کوئی بات پتا چلی ہے یا تو ہم پہلے تحقیق کر لیتے ہم دیکھ لیتے دین تو یہاں تک کہتا ہے کہ کوئی آپ کو کہے کہ یہ چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے تو بھی آنکھ بند کر کے ماننے سے پہلے ایک دفعہ تحقیق کر لیں گے یہ بات قرآن میں لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے؟ آپ کو ہمارے یہاں بڑی بڑی حدیث بیان ہوتی ہیں تو تحقیق کر لی جائے گی بات حدیث میں موجود ہے یا نہیں ہے اور اگر موجود ہے تو اس کا کو کوئی سیاق و سبق تو نہیں ہے اس کا کو کوئی پس منظر تو نہیں ہے کئی بار بات پس منظر کی وجہ سے مفہوم بدل دیتی ہے اور یہ جو حدیث ہے بھی ہم نے بیان کی آپ کو مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم خیال کریں تزکیا پہ جب ہمیں چلنا ہے ہم کتنے مرضی نیک ہوں جتنے مرضی پرہیزگار ہوں جتنے مرضی آپ کہہ لیجئے کہ ہمیں اچھائیاں ہوں ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہوں اخلاق ہمارا اچھا ہو لیکن کوئی ایک غیبت یا کوئی ایک توہمت سب پر بات کر سکتی ہے اور پھر سب سے بڑا نکتا کیا ہے فرض کریں کہ مجھے کسی بات کا پتہ چلا آپ کے بارے میں اور میں نے آپ کے فرض کریں کہ بزرگوں سے والدین میں سے کسی سے بتا دیا لیں جی آپ کا بچہ یا بچی تو یہ کرتی ہے یا یہ اس نے کہا ہے یا یہ کہ اس نے کیا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ ہو سکتا مجھے غلط فہمی ہوئی ہو دوسری بات یہ بات کرنے سے پہلے سوچ نہیں کہ اس میں اس کے والدین کا ریئیکشن کیا ہوگا ان کا رد عمل کیا ہوگا اگر وہ رد عمل ایسا ہے کہ جس کے اندر والدین مار پیٹ پہ اتر آئیں گالم گلوچ پہ اتر آئیں اور کسی قسم کے تشدد پہ یا کوئی سخت قسم کی بات پہ اتر آئیں تو پھر اس بات کو سلیقے کے ساتھ کریں ایسے سلیقے کے ساتھ کریں کہ اصلاح ہو جائے یہ نہ ہو کہ وہ بچہ جو ہے وہ ضد میں آ کر اور زیادہ بدقمانی اور بدزوانی اور بدکلامی اور اور نہ خاصہ گناہوں میں پڑ جائے بڑا ضروری ہے ہمیں اپنے معاملات کو بڑے احسن طریقے سے دیکھنا ہے اور یہ جو ہوتا ہے نا نہیں فلاں سے پتا چلا وہ تو جھوٹ نہیں بولتا جھوٹ نہیں بولتا غلط فہمی تو ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے اس کو پس منظر معلوم نہ ہو بات درست ہو اس لیے بہت ضروری ہے ہم اپنے مزاجوں کو اپنے قابو میں رکھیں ورنہ یہ ساری عبادتیں ایک ایک کر کے کیونکہ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں یا کسی پہ تہمت لگاتے ہیں یا بدزبانی کرتے ہیں یا بدکلامی کرتے ہیں اور دین کے بتائے طریقے اختیار نہیں کرتے ہیں تو جو ہماری اچھائیاں ہیں وہ اس کو اللہ دے دے گا اور اگر ہماری ایک ایک, ایک کر کے سب اچھائیاں ختم ہو گئیں تو ان کی برائیاں اللہ ہمیں دے دے گا روز قیامت یہ نہ ہو کہ جس شخص کو ہم معاشرے میں سب سے برا سمجھتے تھے وہ بخشا جائے ویسے تو اللہ چاہے تو کوئی نہ کوئی سبب ہوگا لیکن اب ایک شخص ہے ایک معاشرے میں اس کی سب بہت زیادہ برائی کر رہے ہیں مسلسل غیبتیں ہو رہی ہیں مسلسل تہمت چل رہی ہے تو کیا ہوگا جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے ثواب ادھر چلتے جائیں گے اس کے گناہ ادھر چلتے جائیں گے پتہ چلے آخر میں وہ صاف ہی ہوا ہو تو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم احتیاط کریں ہمیں اگر اپنے مثلا اگر میں اپنے بچوں کی بات کروں آپ اپنے بچوں کی بات کریں اگر آپ کے بچوں سے کوتاحیاں ہو رہی ہیں تو یہ بطور والدین ہم سے غلطی ہوئی ہے ان کو کس بات پہ آپ ڈانٹپٹ کر رہے ہیں مار پیٹ کر رہے ہیں یا گالم گلوچ کر رہے ہیں ہم بطور میں بطور والد یا اس کی والدہ بطور والدہ یہ ان کی ناکامی ہے کہ وہ تربیت میں ناکام ہوئے ضرور تو اس بات کی ہے کہ ہم پہلے سبق سیکھیں اور پھر ایک اچھے طریقے کے ساتھ اپنے بچے کی تربیت کریں اس کو جو غلط فہمی ہے وہ دور کریں اس کو صحیح راستے پہ چلانے کی کوشش کریں تاکہ اس کی بھی آگ بت جائے کیونکہ اگر ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے بچے آخرت میں جو ہے وہ ناکام ہوتے ہیں اس کا گناہ ہمارے سر بھی کچھ نہ کچھ ضرور چلے گا اللہ تعالیٰ ہمیں فہمتا فرمائے اذن و توفیق بخشے کہ ہم ان سب چیزوں کا خیال کریں وہ صلی اللہ علیہ خل کے ہی سیدن و مولانا محمد ولا علیہ و اصحاب اجمعین بے